بسم اللہ الرحمٰن الحمۃ الرحمد اللہ, اللہ علیہ وحمد الحمد اللہ السّلام علیکم تمام خارن گرامیں اور باقی تمام خارن گرامی شامل سب سے مصنف کرتے ہیں اور ہمارا سلسلہ دس وقلافت میں سے بابو جہاد درس نمبر دو ہے اور پیج نمبر ایک کا آخری پیر پیرگر شروع ہوتی ہے تو کے بارے میں جو یاد تھی جہاد گراہ بھر فرمایا پھر شاہ سین نے فرمایا جہاد کی دو میں ایک جہاد اکبر ایک, ایک جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے بارے میں جو ہے ہاں جی جنگ خیبر میں رسول اللہ نے ایک حدیث فرمایا تھا اس حدیث کا تجمہ بتایا اسی کی روشنی میں یہ اصطلاح سامنا آیا کہ جہاد ایک چھوٹی جہاد ہے ایک بڑی جہاد ہے فرمایا دشمن کے ساتھ ظاہری دشمن جنگ لڑنے کو شاہ سے تو پیامبا اس حادیث کی روشنی میں چھوٹی جہاد سے تقویر کیا اور نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کو ہاں جی بڑی جہاد سے تعویر کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ وقتی ہوتے ہیں مخصوص اوقات میں ہوتی ہے ہاں جی کچھ لوگوں پر کچھ لوگ یہ جان لڑتے ہیں سارے انسانوں کو جان لانا پڑتا ہے لیکن جہاد اکبر جو ہے یہ تو تمام مرد و زن بالغ لوگوں کے لیے کم و بیش اس کے کم سے کم مراحل اور اعلیٰ سالہ اعلیٰ مراحل سب کو لانے پڑتا ہے ناسو شیطان کے ساتھ تاکہ اس کو گناہوں سے روکا جا سکے اور جو ہے دوسرا جو ہے اس میں مسلسل چوبیس گھنٹہ ہمیں اس میں رہنا ہوتا ہے چونکہ شیطان و نفس ہمارا کا حملہ مسلسل رہتا ہے ہمیں پل بل کے جو ہے وہ آزادی چھوڑتا ہے مسلسل لڑے جانے والے جہاں اور ہر میدان میں لڑے جانے والے جہاں ہیں اقتدار پر بھی جہاں اکبر و شسطان سے لڑنا ہوتا ہے ہاں جی مال دنیا کی سلسلے میں بھی عزت آبروں کے سلسلے میں بھی نفس خواہشات کے سلسلے میں بھی یعنی ہر میدان میں جو ہے یہ جہاں آپ کو لانا پڑتا ہے اس وجہ سے اس جنگ کو اس جہاز کو جہاد اکبر سے تعویر کیا چونکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور پوری زندگی ہے زندگی بھر کے سے اب سیاست روماتیں قلعہ ہما یہ دونوں جہاد اکبر اور اذغر دونوں حرفت اور رجال یہ مردوں کا پیشہ ہے حرفہ یعنی پیشہ مردوں کا پیشہ ہے عمل اکبر جو ہے جاد اکبر فا و حرفت اور رجال الباطن یہ جو ہے باطنی مردوں کے لیے کا پیشہ ہے یعنی وہ لوگ جو اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں خود تو خدا سے قریب سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہونا چاہتے ہیں ان کو رجال باطین سے تعبیر کیا آپ نے یہ ان کا خاص پیشہ ہے جو سیر سلوک کے راستے میں آتے ہیں اور چوبیس گھنٹہ نفس اور شیطان کے ساتھ برسر پیکار رہتا ہے اور اپنے نس و ان کے شرس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں خود کو اللہ سے قریب سے قریب تار کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو رجال باطل سے تعبیر کیا عمل اذغر لیکن چھوٹی جہاز جو ہے فاوح الرجال زاہد یہ پیشہ ہے ظاہری مردوں کا مسجد وہ لوگ جو ہاں جی ظاہری دشمن سے لڑتے ہیں اور وہ باطنی امور میں نفس کے سیل و سلوک کے راستوں میں وہ اتنا آگے نہیں گیا ہے لیکن وہ اس کو دین کا جذبہ ہے ہاں جی اور اسلام کا جذبہ ہے ملک و مملکت کا جذبہ ہے بہت بہب وطن ہے تو ان نیک جذبات کی بنیاد پر وہ ظاہری دشمن سے میدان میں لڑتے ہیں اس کو جو اس میں لڑنے والے لوگوں کو رجال ظاہر سے تعویر کیا ہے ہاں جی تو یہ جو ہے چولو شعری سلوک کے راستے میں نہیں ان کو رجال ظاہر سے تاویر کیا ہے فرمائے ہمان کہانا بس وہ لوگ جو مرد ہیں بھی ظاہر میں بھی جسمانی طور پر بھی صحتمان حل نیاس ہیں اور باطن میں بھی معنی طور پر بھی ہاں جی سیر کے راستے میں نسخ و شروع پاک کرنے کے ہاں جہاں جی راستے میں سیر سلوک کے راستوں میں جھات اکبر کے راستے میں ہیں شیطان الفسر جام میں رہتے ہیں تو وہ شان جو ظاہر و باطن دونوں میں مرد ہیں وہ ان دونوں میں آگے رہتے ہیں تو کیلا ہما تو یہ دونوں جھاٹ یادہ اکبر و جادہ دونوں اس کا پیشہ ہے جیسے حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں محراب عبادت میں آپ کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عابد ہی نہیں ہے ہاں تو یہ رضالباطین کی کیفیت ہے آپ کے راز و نیاز مناجات کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں راز و مناجات کرنے والا ہی نہیں ہے ہاں جی لیکن ادھر جو ہے میدان جنگ میں دیکھتے ہیں کفار کے ساتھ کوئی منافقین کے ساتھ تو معلوم ہوتا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی رجاع بہادر پہلوان ہیں نہیں تو لہذا جو ہے علیہ السلام جظاہر اور باطن دونوں میں رجال کامل ہے دونوں میں جو ہے آپ اعلی سب سے آخری منزل پر فائد آپ سے بڑھ کر رسول اللہ کے علاوہ سمت میں سے کوئی آگے نہیں جا سکا اس لیے فرمایا چنات جی لما قال صلی جی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی بے شک مج محمد کے لئے حل فتح میرے دو پیشے من احب ہما دو جو جو ان دونوں سے محبت کرے گا فقط احب نے اس نے مجھ سے محبت کیا اور من ابغذ نے ان دونوں سے بغض رکھا ظاہری جہاد سے بھی باطنی جہاد سے بھی فقط ابغض نے اس نے بے مجھ سے بغض کیا تو وہ دونوں حرفہ کیا ہے وہ دونوں پیشہ اور میں الفقر و ایک فقر ہے اس فقر سے مراد فخر حقیقی ہے جو طریقت میں جس کی تربیت کی جاتی ہیں۔ ہاں جی فخر حقیقی سے مراد کیا ہیں انسان خود کو یعنی یہ نہیں فخر حقیقی مراد اس کے پاس ایک چوگنی بھی نہ ہو اور ایک چغنی کو کمانے کے قابل بھی نہ ہو ہاں جی یہ فقیر ہیں دس مراد نہیں فخر حقیقی سے مرادیں انسان, یعنی مراد انسان خود کو اللہ کا سو فیصد محتاج مانے اور حقیقتاً محتاج مانے اور کسی چیز میں بھی کسی وقت بھی کسی لمحے میں بھی خود کو بینیاز نہ سمجھے اللہ سے ہاں جی اور اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی دونوں شام میں خود کو اللہ کا ہر لحاظ سے محتاج سمجھے اس کو فقر حقیقی کہتے ہیں لیکن انسان جب ایک ذات پہ اتنا خود کو محتاج دیکھتا ہے تو وہ اسی کا جو ہے مرحونی محنت دیکھتے ہیں زندگی کے ہر کامیابی تو وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور وہ اوسی کے آستانے پر ہی رہتے ہیں اسی کی عبادت بندگی میں مصروف رہتے ہیں جیسے فخر حقیقی کہتا ہے اور پیامبر فرمائے الفقر و فخر فاقر فخر میرا فخر ہے یا تو یہ فخر معنوی ہے کہ اللہ سے جس کی برکت سے شدید ربط کو تعلق رہتے ہے اور دوسرا جو فخر تنگ دستی ہاں جی اس کی مذمت ہے اس کی مزاح نہیں ہے علیہ صن فرمائے کا دل فخرہ یا کون وفرا تنگ دستی کبھی انسان کو جو ہے اپنے پیٹ پالنے کے لیے اس کو ایمان بیچنا پڑتا ہے اور کفر کے نزدیک لے جاتا ہے اور یہ تاریخ میں جو ہے یہ چیزوں کی بہت واقعات موجود ہے لہٰذا اس فقر کے صفت نہیں ہاں اس کو مدہ نہیں یا فخر سے مراد فخر حقیقی خود کو اللہ کا محتاج سمجھنا سمجھنا اور سو فیصد محتاط سمجھنا ہر چیز میں محتاج سمجھنا چنانے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پابند فرمایا انتم الفقرا تم سب اللہ کا محتاج ہے کس چیز میں ہر چیز میں بلکہ یوں کہوں کہ کون سی چیز ہے جس میں انسان اللہ کا محتاج نہیں ہے اور کیا جائے تو کون سی چیز ہے جس میں انسان اللہ کا محتاج نہیں ہے انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے گندم کے دانہ کو پیس کر زراعت میں تبدیل کرو ہاں اللہ نہ دے تو یہ انسان اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتے پانی کے ایک قطر اللہ نہ دے انسان اپنے لئے مہیا نہیں کر سکتے لباس کا ایک ٹورا اللہ نہ دے انسان اپنے لئے مہیا نہیں کر سکتے آلریڈی آپ کی یہ زندگی حیات جس کا اللہ باقی رہنا چاہیں تو آپ باقی آپ بڑا انسان ہے اللہ چھنا چاہیں تو آپ فوراً جو ہے آپ بستر مرض پہ پڑھ سکتے ہیں آج کل آپ جو دنیا کی مدد کرے تھے اور اور شام کو گھر میں آتے ہیں فالی زیادہ ہو جاتے ہیں انسان سب خود دوسروں کے ایک بچے سے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں اس لیے حضران کرام جو ہے یہ فخر حقیقی کا ہے انسان خود کو ہر چیز میں اللہ کا محتاج سمجھیں اور کسی بھی چیز میں خود کو اللہ سے بے نیت نہ سمجھے چنانچ قرآن پاک کی آیت بھی یہ فرماتے انتم الفقرا اللّہ اللّہ غنی الحمد تم سب اللہ کے محتاج ہیں کس چیز میں ہر چیز میں کون سی چیز ہم جس میں انسان بے نظام ایک حقیر سا حقیقت چیز بھی نہیں دکھا سکتے کہ اس میں ہم آزاد ہیں اس میں ہم بے محتاج ہیں غنی ہیں کوئی چیز نہیں دکھا سکتے زین غرامی تو اس مقام پر پہ پہنچنے کو اس حقیقت کو درخ کرنے کو فخر بولتے ہیں دوسرا وال جہاد اس جہاد سے مراد یہ ظاہری جہادیں جو کفار سے جان لڑنا جو ہے باقی جن سے جان لڑنا واجب ہے یعنی الفقر والجۂ ال اکبر ولا اصغر اکبر یعنی فقر سے مراد جہاد اکبر اور جہاد سے مراد اصغر ہے جہاد اصغر مراد ہے۔ اب آگے خرچ فرماتے ولاب الدی کل میں نما ان دونوں جہاد میں جہاد اکبر میں بھی جہاد اصغر میں بھی ہاں جی دشمن ظاہری دشمن سے جنگ کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے اور اس طرح ضار شیطان اور نفس مارا کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے شیر سلوک کے راستے میں اعلیٰ سے علمہ منازل پہ طے کرنے کے لیے بھی ایک امام اور مشت کی ضرورت ہے تو شاہمات ولاؤ الدفیق المنما ان دونوں پیشوں میں ان دونوں جہاد میں انسان کو آگے کامیابی کی طرف جانے کے لیے مندر تک جانے کے لیے لازمی ہے من امام ان ایک امام کا اس امام کی خوشحد یہ زکراً و مارت ہو قرن آزاد اولام نہ ہو بالغ بالغ ہوشمان جی عقل و عقل من ہو مجنون پاغل نہ مسلم ان مسلمان ہو عادل ہو عدل انصاف کرنے والا گناہان کبرا سے مکمل بچنے والا سغرہ کا بار بار انتخاب نہ کرنے والا اور عدل انصاف کرنے والا بھی یہاں پر چونکہ امام کی صفت میں عالمین شریعت کے مکمل عالم ہو شجائن بہادر ہو چونکہ لوگوں کو جہاد پہ لے جانے سخین جو ہے صاحب صاحب جود و صحا ہو اور تخین پر پرہیزگار ہو قریشین و قریشی خاندان تو ہاں جی قریشی پہ ہمبر کے اوپر اور بھی بہت سے خاندان شامل ہیں لیکن بلکہ ہاشمین صرف قریشی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ہاشمی ہو قریشی میں جو ہے ہاں جی بنومیہ وغیرہ بھی اس میں شامل ہے لیکن جب ہاشمی کہیں گے تو اس میں صرف رسول اللہ کے خاندان ہے بنو میس میں پھر شامل نہیں ہوتی ہے. بل عالمین پھر ہاشمی میں جو ہے اس کو اول محدود کر کے فرمائے عالوی و حضرت علیہ السلام کے اولاد سو پھر حضرت علیہ السلام کے اولاد میں بھی جو ہے کچھ حضرات سے کچھ حضرات سے نہیں ہیں تو فرمائے بل فاطمہ زہرا کے اولاد سو یہ اس سے مطلب یہ ہو امام حسن اور امام حسین سے ان کے نسل سو یہ امام ہاں جی امام ان کے نسل چھو ہیں متحل جہاد الازغار تو ظاہر دشمن سے لڑنے کے لیے یک فی حاضر کر اتنی شرائط اگر پورا ہو تو کافی ہے صفات امام امام کے صفات میں یہ صفات جمع ہو تو ظاہر امام دشمن سے جنگ لڑ سکتے ہیں اس امام کی سرپرستی میں لیکن ولیل جہاد الاكبر لیکن نفس اور شیطان کے ساتھ جانانے کے كے لیے مجاہدہ کے لیے جس جہاد کو جہاد اکبر كو مجاہدہ بولا جاتا ہے اس میں انسان جو ہے نفس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتے پہ لے جاتے ہیں آخر آخر فناف اللہ وقا اللہ کے منزل پر پہنچا دیتے ہیں پھر اس کو مرشد کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں تو یہ تربیت جہاد اکبر میں ہوتی ہے تو اور جہاد اکبر کے لیے جو ہے یم بغیچہ ہیں یقن اور امام یہ ہو امام وہ سابقہ شرائط كے علاوہ مزید ہو کام ولی کامل ان ایک ولی ایک کامل ولی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے کو بولتے ہیں ولی اس حساب ہوتے ہیں جو جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا وہ معرفت اس نے حاصل کر چکا ہے اور وہ تمام واجبات پر مکمل عمل کرتے ہیں تمام محرمات پہ بچتے ہیں اور حتیٰ مقروحات سے بھی اجتناب کرتے ہیں مستحبات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی کی خاص نشانی ہے جو شہری دوسرے الفاظ میں شریعت کے اللہ کے مکمل محرفات کے ساتھ شریعت پہ شوبھ عمل کرنے والے ہستی ہے کاملاً اور وہ کس میں ولایت میں کامل ہو الحانے وہ کامل کسی بھی مقامات ولایتی ولایت کے بھی اللہ سے قور میں اللہ کے قرف ہے اللہ سے قرب کے مختلف مقامات تھے ہاں جی جیسا نے فرمائے انبیاء علیہ السلام میں مدارش ہیں تل رسول فضل حضل نوازم الباس فرمایا انبیاء کے درجات برابر نہیں ہیں تو ایسے ہیں اولیاء کے بھی درجات برابر نہیں ہیں لحاظ فرمائے اور وہ کیا ہو کامل ہو مقامات ویلج ولایات کے مختلف مدارش اور مقامات میں مراحل مراتب میں وہ ولایات کے مقامات کیا ہے من آتوار سب القلویہ ان میں سے ایک دل پہ پیش آنے والے سات مراحل ہیں یہ مراحل اتوار سب کے قلب سے سات سات کے معنی سب ان سات کے معنی ہے. عطوار تور. یعنی مرا کے میں اتوار طور یعنی مراحل یہاں مراحل دل و ذکر کے مرحلے میں ذکر حق کے مراحل میں جب مشید اس کو کوئی وظیفہ دیتے ہیں یا کوئی شرا پڑھنے کو کوئی وظیفہ دیتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہوئے اس پہ مختلف سات مراحل گزارتے ہیں ہر ایک دوسرے سے بہتر کیفیت میں آتے ہیں تو ان مراحل کو جو ہے اتوار صاحب علویہ سے تعبیر کیا ہے جن کے یہاں جو آسری لاجی جو شاست کے شاگرد ہیں انہوں نے ان کا نام لکھا ہے کہ وہ مراحل لسانی ہیں نفسی ہیں قلوی ہیں سری ہیں روحی ہیں خفی اور غیب رویوب جو کہ فنائی حقیقی ہے یہ سراج اسلام میں ذکر کیا ہے اور یہی چیزیں جو ہے شرح گلوشنراج میں بھی موجود ہیں یہ چیزیں اتوار صحبۂ طلبہ کے عنوان سے اور ذکر کے مراحل ہیں اس کے علاوہ یہ ہے انوار المتنویت الغیبیتی انوار نور کی جمع متنوع مختلف غیبیت غیب یعنی عالم غیب سے ہاں جی نظر آنے والے یعنی جب مشاہدے کے لیے میں آتے ہیں تو اس کو بہت سے غیب کی چیزیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی عام لوگوں کے ہوا سے باہر ہے ان میں بہت سے موسم کے نور اس کے نام کوئی سفید نور سیاہ نور حسروخ نور اس طرح مختلف انوار اس کو نظر آتے تو انہی کی طرف اشارہ انوار متنوع غالم غیب سے آنے والی نہ نظر آنے والے مختلف انوار کو وہ جانتا ہو ان مراحل سے گزر چکا اور اس کے علاوہ و المکاشفاتی و المشاہدات والمائناتی اور ان جو طریقات کے مختلف مراحل ہیں ان سے بھی وہ گزار چکا تو مکاشفات کو علم مانا علما نے یہ کیا ہے عشی لاجی نے شرگ الشراج میں حقائق کو دیکھنا ایک رکھی باریک پردے کے پیچھے سے اس کو مقاشفات بولتے ہیں پھر مشاد فرماتے ہیں وہ پردہ ہٹ کر حقائق کو دیکھنا لیکن جو ہے تھوڑا سا دور سے دیکھنا بالکل نزدیک نہ دیکھنا ایک پردہ نہیں ہے تھوڑا دور سے دیکھنا مت کہتے کہ تھوڑا سا غریب رہے ہوتے اتنا واضح نظر نہیں آیا لیکن نظر آ رہا ہے معائنات میں جو ہے پردہ بھی نہیں ہے اور چیز بالکل معین واضح طور پر نظر آ رہے ہیں حقائق جو ہے ان مقامات حقائق جو سالمار سالم سے باہر جو علمی حقائق ہیں کائنات کا شار امور ان کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ تجلیاتی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے آسما صفات کے جو ہے مؤثلف تجلیات تجلی کے معنی یہ لکھا ہے تجلین حق کا شالک کے پاک دل پر ظہور ہونا تجلی کے منشر گشر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا کے پاک دل پر ظہور ہونا سالک یعنی کا پاک دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو اللہ اس کی بصیرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم تجلیات کو شفاتذات تجلیات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو یہاں فرماتے ہیں وہ تجلیاتی ہی. اور تجلیات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اپنے والے وہ خصوصی انوار ہیں بنا الاث جو تجلیات آثاری ہاں جی ولافع و صفاتی و ذاتی اللہ تعالیٰ کے آثار جو کائنات ہیں اس کی تجلیات اللہ تعالیٰ کے افعال اللہ خلق کرتا ہے اللہ سے رزق دیتا ہے یہ تجلیات افعالی ہیں وہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے علم قدرت حیات وغیرہ ان کے تجلیات ور ذات اللہ کے ذات کی تجلیات وہ ان تمام تجلیات کے مراحل سے بھی گزر چکا ہو اور اس کے بعد جو ہے اللہ عن اللہ تعالیٰ کے ذات کے مقام پر کہتے ہیں آخری مقام ہے اس میں فانی ہو جاتے ہیں باقین نعن فبروط فر عالم جبروت اللہ کے صفات کے عالم ہیں اور اس صفات علاج متصف ہو کر اور عالم میں باقی رہتے ہیں باقی انشاءاللہ شاء اللہ کل کی پڑھیں گے